اگلا سوال یہ ہے اگر آنسر ہاں میں ہے تو وہ کون سا پولیٹیکل سسٹم ہے جو بہتر ہے ڈکٹےٹر شپ ہے کنگ شپ ہے یا ڈیموکریسی ہے بات یہ ہے کہ ہم بات کرنے ضرورت کی اس ضرورت کے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون کہ کس کو اپنایا جائے ضرورت ضرورت ہوتی ہے اللہ. اور اس کی مثال یوں ہے ہاں کہ اگر ضرورت پڑ جائے اور آپ کے سامنے مردار جانور پڑے ہیں دو یا تین وہ کھائیں یا وہ کھائیں یا وہ کھائیں کون سا کھائیں گے کس کا چناؤ کریں گے ضرورت ہے بھائی وہ بھی ادھر سے کھاؤ یا ادھر سے کھاؤ یہ ضرورت کا مسئلہ ہو گیا لیکن ہاں اگر یہ بات ہے کہ تینوں میں سے کون سا بہتر ہے تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ کنگشپ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کنگڈم جو ہے بعض کہیں گے ماحول کا کیا اثر ہے ہم اس ماحول میں رہتے ہیں لیکن حق دیکھا جائے ابن خلدون نے اپنے مقدمے بڑی پیاری بات لکی ابن خلدون نے اپنے مقدمے جلد نمبر ایک سفمبر تین سو چوہتر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ خلافت کے بعد جو نظام قائم رہا ہے مضبوطی کے ساتھ وہ کنگڈم ہے کنگشپ ہے اور اس وقت کو علماء اس سسٹم کے ساتھ رہے ہیں اور امت کو بہت فائدہ بہت خیر ہوئی امت میں جب سے یہ ڈیموکریٹک سسٹم آیا ہے تو یہ فسادات اور یہ مسائل سامنے آئے ہیں تو میرے نزدیک جسے مقد نے مقدمہ بیان کیا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شپ کنگشپ شپ سے اور اپنا ڈیموکریسی سے جمہوریت سے زیادہ بہتر ہے اللہ باقی اس میں کیا غلطی اس میں کیا غلطی اگر اس میں وقت گزار دیتے ہم ایک آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا فائدہ ملنے والا نہیں جمہوریت کیا ہم سب جانتے جمہوریت کیا ہے یہ کوئی سیاسی درس نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں حکم شرح بیان کر رہے ہیں کہ تینوں میں سے جو میں بہتر سمجھتا ہوں اور ابن میں اس کو مقدم نے بیان کیا ہے جو کامیاب سسٹم رہا ہے خلافت کے بعد وہ, وہ کنگشی پر ہی کنگڈم رہا ہے اللہ اعلم